يا حبيب الله والسلام يا نبی اللہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ بخشش نشان ہے جس کا مفوم کچھ یوں ہے کہ تم مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا بکثرت درود پڑھنا تمہارے لیے مغفرت ہے مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں اور آج کے سلسلے میں ہمیں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ مغلِ دعوت اسلامی نگران شعرا حاجی محمد عمران اطاری صلیمہ حلباری بھی کرم فرما ہے ان شاء گفتگو جاری رہے گی کچھ تعبیروں کا سلسلہ بھی رہے گا اول تاخیر ہمارے ساتھ آج کے سلسلے میں شامل رہیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں جاننے کے ساتھ ساتھ علم دین سے علم دین کے مہکتے مدنی پھول چننے کا بھی موقع ملے گا آئیے پہلے تلاوت قرآن مزید سنتے ہیں جب بھی تلاوت کی جائے تو غور سے سننا چاہیے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے کہ قرآن مزید فرقان حمید اللہ سبارک و تعالی کی وہ مبارک کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا سننا چھونا بلکہ دیکھنا بھی باعث ثواب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح لے چندار کلام کے سنتے ہیں لڑیار سر سر نئی میٹار میرے رنجو منگ جو المیا گلا مری رنگ جو المیا املان بنا سر بنا دے کسری ری بمار کشری رے گم I'm going to come to God.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 اس کی نسبت چھوٹا موتی منہ میں سے نکال رہا ہے جبکہ دوسرا شخص منہ میں موتی ڈالنے کے بعد اس کی بنسبت بڑا موتی باہر نکال رہا ہے یہ میں نے خواب دیکھا امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی اللہ نے اشاد فرمایا کہ وہ پہلا شخص تو میں ہوں اس سے مراد میں ہوں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 رحمت اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ملتان کرے میرا ایک خواب میں دشمن نظر آتا ہے وہ دشمن سے لڑنے کے لیے آتا ہے میں بھی اسے لڑا ہوں پھر وہ خوت ہو عز و جل اس خواب کی تعبیر میرا نشورہ بیان فرمائے مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے رحمت اللہ بھائی انہوں نے کال کی گویا کہ دشمن پر یہ غالب آ گئے لڑائی ہوئی کیا فرمائیں میں بنیادی تو پر محبت تو نہیں ہوں جو خواب بیان کرنے والا ماشاءاللہ اللہ آپ کا تجربہ آپ کا مطالعہ اب خواب اس خواب ہوتے ہیں تو اس کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئی ہے یہ ہے کہ یہ جی خود کہہ رہے ہیں کہ میں غالب آ گیا ہوں دشمنوں پر غالب آ گئے تو اس سے مرا تو مقصد میں کامیابی ہے جو جس جو مقصد یہ رکھتے ہیں اب یہ خواب بیان کرنے والا ہی جانتا ہے کہ وہ ٹیلی فون کے ذریعے سوالات آپ کے پاس بھی آتے ہیں تو اس میں وہ سوالات جو آپ کے ذہن میں سوال سن کر پیدا ہوتے ہوں گے اس سے تو آ, ہمارے بس میں نہیں ہے <ک Korean> جتنی گفتگو انہوں نے کی ہے اسے یہی ہے کہ انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی رحمت اللہ بھائی رحمت اللہ بھائی اس وقت ہمارے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں ہم ریکارڈیڈ سوال لیتے ہیں لائیو ہم دیتے نہیں یہ سوالات امید ہے کہ آپ سلسلے میں شامل ہوں گے کہ دیکھیے آج ہمارے خواب کی کیا تعبیر بیان کی جاتی ہے ویسے تو بڑی یعنی بغیر تو اچھا ہی معلوم ہو رہا ہے کہ مراد پوری ہو جائے گی اب ہمیشہ چاہتے ہے کہ میری مراد پوری ہو جائے گی اب اس میں مراد پر منحصر ہے مراد کیا دے اب اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بحث کریں تو وہ یہی ہے کہ اس سے مراد اگر, اگر اچھی مراد تھی تو وہ بھی اب جو بری مرادیں رکھتے ہیں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 تو ان مرادوں اور ان ارادوں پر بھی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنے اندر اس طرح کی تمنا ارادے رکھتے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تب انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جس راستے کو وہ چلنا چاہتا ہے اور رحمت اللہ بھائی جانے کہ آ... تو جو بھی ہے کہ ان کی اگر بھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ کر برا ارادہ ہے جو وہ خود جانتے ہوں تو اب یہ کا کامیابی کا اشارہ ہے تو برے ارادے میں کامیاب ہونا یہ اچھی چیز تو نہیں ہے کیا خیال آپ کا مانو پر بھی یہ نعمت ہو گئی نا کہ کوئی برا ارادہ تھا اور یہ پتہ چلا کہ کامیابی ہو جائے گی اب مدنی چینل اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو ہم ان سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ اگر برائی ارادہ تھا تو اسے باز آ جائیں اور یہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس طرح کے اشارے پا کر اپنے کو برائی سے بچانا کہ اللہ تبارک و وطالعہ کے اس علم کے ذریعے ایک بندے کو نعمت حاصل ہوتی ہے اچھا یہ اشارہ کتابوں میں ملتا ہے جی آپ کے ذریعے جو ہے وہ بندہ اپنے آپ کو برائی سے جیسے کبھی آپ نے وضاحت فرمائی کہ مراد پوری ہوگی اب بری ہے اب پوری ہو جائے گی تو اب اس سے بچ جانا چاہیے کہ اس میں میں کامیاب ہو جاؤں گا اور بری مراد کا پورا ہونا ظاہر ہے کہ برا ہے طرح طرح کے ارادے ہوتے ہیں بدکاری کا بھی ارادہ ہوتا ہے برائی کا ارادے جیسے ابھی بیان ہوا اچھائی کے ارادے ہوتے ہیں ہمیں رحمت اللہ بھائی کے ساتھ اس نے سن جی قائم جی رکھنا چاہیے کہ ان کے اچھے ارادے ہوں گے نیک ارادے ہوں گے جائز ارادے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہمارے نیک اور جائز ارادوں میں سلامت و رافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے آمین ہماری مدد فرمائے ہمارے مددگار پیدا ادا فرمائے اسلام میں جو رکاوٹ ہے پریشانیاں ہوں وہ اسے پیار حبیب صلی اللہ تعالیٰ سب سے دور فرمائے اگلے کال کی طرح بڑھتے ہیں علی علی الحبیب صلو اللہ, صلو اللہ, صلو اللہ, تعالی صلو اللہ علی محمد سوجن سے بات کر رہا ہوں محمد ہماری الج شاہ سے تو مجھے ایک خواب آیا تھا ایک تالاب ہے اس میں ہمارے بچے دو تین ابھی ہم بھی ساتھوں کے نہا رہے ہیں اور تھوڑی بچی تھی ہماری وہ اس میں گر گئی ہے اور اس کو پکڑ کے ہم نے باہر نکال لیا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں ڈوب نہ جائے یہ کیسا مطلب ہے خواب ہے عرفان بھائی ہیں ارب شریف سے ریاض شہر سے انہوں نے کال کی تھی تالاب میں نہارے بچے بھی نہارے یہ بھی اور دوبنے کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ایک بچی کا خواب میں انہوں نے دیکھا کیا ارشاد فرمائیں گے یہ اشارہ اس میں اچھا تو نہیں ہے غم اور پریشانی لاحق ہونے کا اس میں اندیشے کا اشارہ ہے اللہ تعالی؟, تعالی سے دعا کریں دعا کریں لیکن دعا ہے آ, یہ دعا ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ سزا کو بدل دیتی ہے اور بالکل بلا آ رہی ہوتی ہے دعا اس سے مقابلہ کرتی ہے اور دعا بلا پر غالب آ جاتی ہے تو اب یہ آہ کیا نام تھا ان کا ان کا نام ہے محمد عرفان محمد عرفان بھائی جو آپ عرب شریف سے اپنے ہم نے فال کی اول تو اللہ تبارک بتا آپ کو پریشانی سے محفوظ فرمائیں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 کہ ان کو پہلے سے ہی ایک اشارہ ہو گیا تو اب یہ دعا کریں اول پھر اوراد و وظائف کے ہوں بیان فرما دیں اوراد و وظائف او بہت غم او... او... اور پریشانی سے بچنے کے لیے خود مدنی پنسورا جو آپ کے پاس موجود ہے یہ مدنی پنسورے میں بے شمار اوراد و وظائف ہے میں آپ دکھا دیتا ہوں ناظر کو یہ مدنی پنسورا میرے ہاتھ میں اس میں کئی اور وظائف ہوں گے اب تو کیا کوئی اشارہ مل گیا ہے کہ غم اور پریشانی لاحق ہو سکتی ہے لاحق ہو سکتی ہے تو اس سے بچنے کی صورت حاصل کیونکہ نیز اگر آپ امیر سنت کے مرید ہیں تعلیم ہیں تو سجرا پھر آپ جیل میں رکھتے ہوں گے تو اوراد وظائف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو میرے ہاتھ میں اس وقت جو سجرا مبارک ہے اس میں ایک بہت پیارا وظیفہ ہے یہ پیشانی پانچ نمازوں کے بعد جو پڑھنے والے وظائف ہیں کیونکہ امیر سنت نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے اور میں نے امیر سنت کیا دیکھا ہے لکھا ہوا اب امیر سنت کا قول ہے یا انہوں نے کسی کا قول بیان کیا ہے اس میں میں کنفرم نہیں ہوں کہ مرد کا سب سے بہترین وظیفہ پانچوں وقت بعد جماعت نماز پڑھنا ہے سب سے بہترین وظیفہ اور حقیقت یہ ایک ہے کہ وہ ہے نا استحینی و, و, و صلاح کہ مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے مدد چاہو اور کوئی سا غم کوئی سا پریشانی کوئی سا خوف لاحق ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرما دے اور کافی ہمارے بزرگوں کے یہ ہی احوال ہیں ہمارے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 صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں صدقہ دینے سے پریشانیں دور ہوتی ہیں بد قسمتی سے ہمارے یہاں صدقہ نہیں دیا جاتا اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مطلب کہ کوئی بہت زیادہ مطلب لاکھوں روپے دے دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے مگر یہ ضرور عرض کر دو میرے نام دوبارہ میرے دن سے نکل گیا عرفان بھائی عرفان بھائی جو عرب شریف تھے میرے رحمت اللہ بھائی تب عرفان بھائی تھے تو عرفان بھائی اگر آپ کی پوزیشن کیا ہے میں نہیں جانتا اشارہ غم اور دکھ اور پریشانی کا آپ نے دیکھا آپ ایک کام کریں کہ صدقہ دیں لیکن یہ ضرور یاد رکھیے اور یہ میرے مدی کہہ کے ناظر بھی یاد رکھیے کہ صدقہ دینا ہے نیت آپ کے ثواب کی رکھنی ہے اخلاص کے ساتھ دینا ہے ریا کاری نہیں کرنی اور اب جو بنیادی بات عرض کرنے جا رہا وہ یہ ہے کہ دینا حلال مال سے ہاں اللہ تعالی پاک ہے اور پاک مال قبول فرماتا ہے حرام مال سے صدقہ دیں گے قبول نہیں ہو گے یہ حرام مال کی نوسط ہے حرام مال ہرام ہرامال ببال ہی ببال ہے ان میں ایک ان ببالوں میں ایک وبال یہ ہے کہ بندہ اس حرام مال سے بظاہر نظر آنے والی نیکیاں یہ کرتا ہے مسجد بناتا ہے سبیل بناتا ہے صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے لیکن یہ سارے کا سارا مال جو اس نے خرچ کیا چونکہ وہ مال حرام کا تھا نا جو حرام کا تھا میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ اللہ کی بات میں قبول ہی نہیں ہے یہ مال قبول ہی نہیں ہے تو کتنی بڑی اثر ہے کہ سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر دیا اور اس کو اس کا سبا بھی نہیں ملا اس کے دیگر احکام آدمی ہے لیکن اب میں اس طرف نہیں جا رہا آپ صدقہ دیں اور شجر شریف کے سفا نمبر نو پر ایک وزیف آئے جو میں نے نماز کا جو بیاں چلا کہ وہ پانچوں نمازوں کے بعد پنج گنج قادریہ یہ وظیفے کا نام ہے اس میں ماشاءاللہ اللہ بہت پیارے پیارے ہیں ان نے ایک وظیفہ امیر علیہ السنت میرے شیخ طریقت میں جو عطا کیا ہے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ لا الہ الا اللہ الرحمن الرحیم اللہم والحزن اللہ سنح یہ اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس, کا اس کی بہار یہ ہے اس کی برکت یہ کہ ہر غم و پریشانی سے بچے یہ مجمع الظواحید جو حدیث پاک کی بڑی مشہور کتاب ہے اس کے حوالے سے یہاں حدیث نمبر بھی لکھا ہوا ہے جیل نمبر لکھی ہے صفحہ نمبر لکھا ہے اور اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا اللہ کے نام سے شروع اللہ بسم اللہ الذی لا نظی الا عمر الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمان اور رحیم ہے اللہ هم انی الحم، انی الحم والحزن و حسن اعلیٰ حضرت نے اس میں یہ دعا میں اضافہ کیا ہے وہ ان اللہ سننا یہ روایت کے الفاظ نہیں یہ روایت کے الفاظ نہیں اعلیٰ حضرت نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے ماشاء اللہ تو اللہ از وجل دور فرما مس غم و ملال اور اہل سنت سے اجتماعی دعا ہو گئی تمام مسلمانوں کو شامل کر لینا بہت اچھی بات ہے نا سب کو شامل کر لینا اور اچھی بات ہے بلکہ منقول ہے کہ بے گنا زبان سے دعا کرو اور سی کے بے گنا زبان کہاں سے لائیں تو ارشاد فرمایا گا تمہاری زبان اپنے لیے گناگر ہے نہ کہ غیر کے لیے یعنی اگر اپنی زبان ہم کسی غیر کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کے حق میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اسی طرح اسی یہ میں نے صفحہ نمبر نو بتایا آپ کو یا ایک اور وظیفہ بھی یاد آ رہا ہے اسی کا صفحہ نمبر تیرہ پر وظیفہ ہے اللہ انی اعوذ کا من الحمنی و شزل و من کا مین الجزی و من الجبن والبخل کا مین من وخل و اروضی الرجال بہت ہی مجرب بہت ہی مجرب یہ دعا ہے یہ ابو داود شریف کی حدیث ہے جو ابھی میں نے بیان کی اس کی برکت یہ ہے کہ ایک ایک بار اس کو پڑھنا ہے یہ صبح و شام پڑھنے کے جو اولاد وظائف ہیں اس میں یہ شامل ہے ایک ایک بار اس کو پڑھنا ہے ایک بار, ایک بار صبح ایک بار شام اور صبح و شام کی تفصیلات آپ کے پہلے فزکس نے بیان کی نہیں اس سلسلے میں اچھا بیان فرما دیں کیونکہ اس کا تعلق ہی صبح شام کے ساتھ ہے تو اس میں بھی عوام کو غلط غلطی کی بھی امیر علیہ سنت نے اپنے اسی شجرے میں الحمدللہ کی ہوئی ہے مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا صبح و شام کی وزاد رات کے وقت غروب آفتاب سے لے کر صبح سات تک رات کہلاتی ہے غروب آفتاب جو بھی آپ کے یہاں جس مول سے بھی ہیں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کہتے ہیں جب پجن کا وقت شروع ہوتا ہے جب پجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح شادی کہہ جاتی ہے یعنی جب فہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس مقصد میں جو کچھ پڑھیں گے اسے رات میں پڑھنا کہا جائے گا مثلا نماز مغرب کے بعد بھی اگر کوئی ورد پڑھا جائے تو اسے رات میں پڑھنا کہیں گے تو یہ رات کی وضاحت ہو گئی اور اور وہ صبح کی وضاحت لکھی ہوئی جب جا میرے ذہن میں وہ آنی رہی ہے سلو الحبیب محمد ان صلو شاء اللہ, صلو اللہ،, صلو اللہ, اللہ, اللہ میں آل بھی مجھے مل جائے گا جب آپ مزید وہ تعبیر بیان کریں گے نا تو یہ صبح شام پڑھنے کا وظیفہ جو میں نے آپ کو بیان کیا یہ ہے اچھا میڈیا صبح اور شام کی تاریخ میں نشین کر لیں آدھی رات ڈھلے سے یہ ہیں آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے آدھی راتے اس کی وضاحت ہے اس سارے وقت میں جو کچھ پڑھا جائے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائے وقت زہر سے لے کر گرو آفتاب تک شام ہے اس پورے وقت میں جو کچھ پڑھا جائے اس سے شام میں پڑھنا کہیں گے یہ یاد رکھیے گا گرو آفتاب سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے اے آدھی رات کے ڈھلے سے اب رات آدھی سمجھتے باز ہو گئی پہلے اب آدھی رات تو وہ گھنٹوں کے ساتھ زمانہ ہے آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے تو یہ وضاحت اس کے و وضاحت یہ شجرہ شریف اس کے صفا نمبر دس پر ہے اور جو آپ کو میں نے جو دعا بتائی اس کی فضیلت یہ ہے کہ غم اور الم سے بچے اور ادائے قرض کے لیے صبح و شام گیارہ گیارہ بار پڑیے یہ قرض برے اس میں مقروض جو ہیں ان کے لیے اس میں بڑا وہ ہے یہ وظیفہ صفا نمبر تیرہ پر ہے شجرا شریف جو میرے ہاتھ میں صفا نمبر تیرہ پر ہے اور یہ جو قرض کے باہر دبے ہوئے نا یہ جتنے بھی ہمارے مندر چینل کے ناظرین ہیں ان سب کے لیے گویا کہ یہ میرے امیر سنت کی عطا کردہ وظیفے سے اور ابو داود شریف کے حدیث سے یہ وظیفہ یہ و وظائف میں سے جو ہے تو یہ لینے اب آپ ہے کہ وہ آپ کو ایک بار میں نے پڑھ کر سنا ہے یا تو ہو نہیں جائے گا یاد کرنے کے لیے آپ کو شجرا لینا پڑے گا اور یہ اب اس کو آپ عادت بنا لیں گے نا سجرے کی تو انشاءاللہ شاء اللہ شجرے کی جب آپ عادت بنا لیں گے تو چند دن تک آپ دیکھ دے کر پڑے سجرا اپنے ساتھ جیت میں رکھیں مختص المدینہ ساتھ یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ سجرا لیے کہاں سے اور امیل سنت کے مرید بن جائیں تالی بن جائیں امیل سنت غصے پاک کا مرید بناتے ہیں اور اگر آپ کسی اور کے مرید ہیں جامع شرائط آپ کے پیر ہیں تو اگر آپ بہتر برکت لینا چاہتے ہیں کہ ان کے شجرے اور ان کے سلسلے کی اجازت بھی نصیب ہو جائے تو آپ بہتر برکت دے سکتے ہیں امیر سنت کا جب یہ مرید بنایا جاتا ہے تو جب کوئی کہے کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کے یہ تعریف ہوتا ہوں میں تو آپ کے جو پیر صاحب ہیں کے پیر صاحب رہیں گے آپ کو امیر سنت کے سلسلے کا فیض ملے گا اس کے جو شجرے کے اوراد وظائف ہیں اس کے پڑھنے کی آپ کو الحمد اجازت مل جائے گی تو یہ شجرہ آپ کو مقتط المدینہ کی کسی بھی شاخ سے الحمد للہ حدیم واصل کریں یہ جی بھی سائز ہے آپ کے سامنے پاکیٹ سائز یہ اتنا سا بکلیٹ ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے ڈبلو اس پر بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کا پرنٹ نکال لیجئے اور اس میں تو پتا نہیں ہوتا تھا موبائل پر بھی ضرورت ہو موبائل بھی آج کل سافٹ ویئر کس طرح کے آ گئے گا اپ گریڈ بھی کیا ہے ہماری آئی ٹی مجلس نے بتا رہا تھا وہ ویب سائٹ کچھ اپ گریڈ ہوئی ہے تو سہولت ویب سائٹ دیکھیں نا اب دنیا ویب ویبسائٹ میں جاری رہی ہے نا اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ یہ دعوت اسلامی کا اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے دعوت اسلامی پر جب قوم کو ٹی وی کی عادت پڑ گئی دعوت اسلامی نے چینل دے دیا بھائی گناہ سے بچ چینل دیکھو قوم کو نیٹ کی عادت ہے کہ بل نیٹ پر بیٹھنا ہے اب نیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو داوت اس کی ویب سائٹ دے دی گئی ہے اب اس پر آپ کو بیاں آپ کو آڈیو ویڈیو لٹریچر مدری چینل لائیو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیجیے اب یہ تو خیر آپ کی اپنی پسند کے اوپر ہے نا ہمارے ناظرین کی اب ان کو دیکھنا کیا ہے دیکھیے یہ دیکھنا کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ اب سہولت تو موجود ہے بلکہ اس وقت تو دنیا ایک دوسرے سے متعلق بھی بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں لوگ ذرائع بھی بڑھ رہے ہیں لیکن ایک اور سائڈ پر محدود بھی ہوتے جا رہے ہیں اپنے گھر پہ اپنے آفس میں اپنے مطلب رومس کی طرف اور یہ دو ہی ذرائع ہیں بڑے ذرائع دنیا کے اندر موبائل الیکٹرانک میڈیا وہی مطلب وہ چینل مسئلہ یہ نا کہ اب جیسے کہتے نا کہ میڈیا نے دنیا کو گلوبل گلوبل ولیج بنا دیا ہے تو اپنے مطلب مدنی چینل آئی ٹی کے ذریعے اس مدنی ولیج بنائیں گے بس بالکل وہ گلوبل مدری ویلیج بن جائے گا یہ کہ گناہ سے بچ کر آپ کو نیٹ کی سہولت بھی میسر ہے گناہ سے بچ کر آپ کو وہ ٹی وی پر چینل دیکھنے کی مدری چینل کی سہولت بھی آپ کو میسر ہے اب جیسا آپ کا سلسلہ خبروں کی تعبیر ہے تو اب وہ آپ سے ہم نے یہ سلسلے جب مدری چینل پہ دیکھ رہا تھا تو آپ ہی سے سنا تھا کہ انسان کی اپنی کیفیت پر اس کے خواب کا انحصار بھی ہے یہی ہے نا ایک بڑی قسم ہے کہ جو بندہ سوچتا ہے جو کرتا ہے طبیعت جیسے ہی اس کی ہوتی ہے جیسے سوچتا رہتا ہے جیسے اس کا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق خواب بھی آپ نظر آتے ماشاء اللہ جزاک اللہ آپ نے ہمارے رحمت اللہ بھائی اور عرفان بھائی کی جو خواب انہوں نے بیان کیے تھے اس کا جواب اشاد فرمایا ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا بکثرت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 اس طرح ہم باتیں کرتے ہوں گے مدینے کی باتیں تو اس کی بات ہے اس کی جیسی کیفیت ہوگی ویسا خواب دیکھے گا نا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسا آپ نے کہا کاغذ کہ زیارت ہوتی ہے تو یہی فیضان سنت کے اندر ہی بات مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ خواب دکھا ہوا ہے کہ ایک ہمارے اسلام بھائی بل فیضان نے بسم اللہ جو پہلا باپ جو ہے اس میں ہے یہ خواب کہ اس کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور وہ زیارت جیسے ہوئی وہاں اپنے مدنی قافلے میں وحن اللہ یہ صفا نمبر 141 پر ون پر سلو خدیب اب یہ سجرا بھی اپنے گھر میں رکھے مدنی پنسور اپنے گھر میں رکھے ہیں تو فیضان سولت بھی اپنے گھر میں رکھے ہیں مدنی چینل کے لیے مدنی چینل بھی گھر میں رکھے ہیں اور اپنے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے بات کریں گے ویب سائٹ بھی گھر میں رکھے ہیں تو کیا ان کو مسئلہ کیا ہے دیکھتے رہے موج ان کی لگی ہوئی ہے دعوت اسلامی نے موج کروا دیا ہم لوگوں کے موج کروا دیا دی. کیوں معنی مزید ہے کہ ناظرین دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ کروڑا کروڑ کرمے اور اللہ کی خصوصی رہتے ہیں ہمارے امیر سنت پر موج کروا دیا ہے پڑھنے کے لیے اتنا مواد اتنا لٹریچر دے دیا ٹی <تی> وی دیکھنا ہے تو مدنی چینل دے دیا امیر حسن نے اتنا لکھ دیا کہ ہم سے پڑھا بھی نہیں جاتا آپ نے مذاکروں میں جب کبھی سوال کیا کہ فلاں کتاب کس کس نے پڑھ لی فلاں کتاب کس کس نے پڑھ لی تو چندی ہاتھ کرتے عام طور پر چیلنج ایک طرح میں اپنے وہ خوش تک ہاں وہ اپنے اسی انداز میں کہہ رہا ہوں امیر نے کبھی ایسا فرمایا نہیں میرا ذہن ہے ایک ساتھ لکھنے والا ہزاروں پڑھنے والے لاکھوں پڑھنے والے ہیں چلو اس کی طرف سے کوئی چیلنج ہے میں لکھ رہا ہوں تم پڑھو لکھتا ہوں کہ تم پڑھنے میں آگے بڑھتے تو میں لکھنے میں آگے بڑھتا ہوں حالانکہ لکھنے کے لیے جتنا وقت جتنی محنت اور جتنا ایک وہ اپنا صرف کرنا پڑتا ہے پڑھنے میں تو اتنا نہیں ہے پڑھنے میں تو بس پڑھتے چلے جانا ہے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا طور تو یہ ہمارے باہر ہے دعوت اسلامی کی تین روزہ بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع کے اختتام پر عاشی کا نے رسول صدی اللہ تعالیٰ سلم کے ڈھیروں مدنی قافلے سنتوں کی تربیت حاصل کرنے کے لیے شہر بشہر گاؤں بگاؤں روانہ ہوتے سنت ایک عشیق رسول کے بیان کا اپنے انداز میں خلاصہ پیش خدمت ہے یہ واقعہ چودہ سو تیئیس سے نئی جی کا یہ اس وقت چلے چودہ سو اکتیس سے نئیجری آٹھ سال, سال, سال پرانا واقعہ یہ بین الاقوامی جتیما جو سنتوں بارہ اجتماع تھا وہاں تک بدنی کافلا بارہ دن کے لیے ضلع لہیا یہ پنجاب پاکستان کا ایک ضلع ہے جگبوں کے مطابق ایک دن جب کیسٹ اجتماع ہوا تو کیسٹ کا سنو تو بارا بیان سن کر ایک عاشق رسول میں رکھت تاریخ ہو گئی اور بلک بلک کر رونے لگے یہاں تک کہ ہوش جاتا رہا جب وفاقہ ہوا تو کافی ہشاک برساشت تھے انہیں انہوں نے بتایا کہ الحمد للہ مجھ گناگار پر فیضان کرم ہوا اور مجھے مدینے کے تعداد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار کا شربت نصیب ہو گئے اللہ دوسرے دن پھر کیسے رشتہ ہوا ان کے ساتھ وہی کیفیت ہوئی اب کی بار خوب اب کی بار خواب میں وہ زیارت رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح فیضیا ہوئے کہ مدنی قافلے کے تمام مسافر بھی حاضر خدمت ہے وہ اعلی حسن رضا خان صاحب کا شیر لکھا یہاں آ جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن حسن جلدے خود آئے طالب دیدار کی طرف دی <سلام> <رحمت سلام> کی طرف کیا بندی ہے کس طرح کا طرف رحمتنا کی سر ہے گنا گار کی طرف رحمتنا کی, رحمت کی, رحمت کی, رحمت کی سر ہے گونا گار کی طرف رہمان خود طرف آنکھیں جو بند ہوں تو مقدر کھل حسن پڑا پتا نہیں اس کا ہے یا نہیں وہ صحیح پڑا یا نہیں پڑھا اس کا میرے کو اندازہ نہیں لیکن وہ پہلے یہ کلام بہت پہلے سنا تھا تو رحمت نہ کس طرح ہو گناگار کی طرف تو ایسا لگا کہ شاید یہ اس پر ہوگا البتہ یہ ماشاءاللہ اللہ باہر آپ نے سنی قافلے کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نسی ہوئی خواب میں ایسے ایک اور اسلامی بھائی بھی تھے وہ انہوں, نے با... انہوں نے یہ بیان دیا کہ قافلے مختلف نیتیں ہوتی ہیں اسلامی بھائی انہوں نے کہا میں بھی ایک نیت لے کر گیا تھا وہ نیت کیا تھی وہ نیت یہ تھی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے, والے تو وہ بیان دیتے ہیں کہ میں بس اس نیت کے سدمدنی قافلے کا مصادر بنا الحمدللہ للہ مجھے مدنی قافلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی تو یہ خواب تو اچھا خواب ہے تو اس میں کیا حرج سوال ایک عوامی سوال ہے کہ اتنے زیادہ خواب بیان کرنا بیان نہیں کرتے لوگ آنا تو ٹھیک ہے آپ کو آتے ہیں اس طرح دربار میں مزار پر حاضر ہوتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زارتیں بھی ہوئی ہوں زارت زارت زارت زارت زارت بھی خواب آئے ہوں گے آپ کو آنے بھی کیا آپ نے بالکل کیا. تو کیا مسئلہ ہے لیکن کچھ نہیں بخاری شریف کی روایت کا دا, وہ جز موجود ہے اب مومین کی نیت عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے نا اس کی نیت اگر اچھی ہے خیر کی نیت ہے تو اس پہ کیا حکم لگائیں گے اگر اچھی نیت سے کوئی اگر اپنا خواب بیان کرتا ہے اور بس مثال کے طور سے دیکھو دعوت... یہ تو انہوں نے بیان کیے کہ میں دعوت اسلامیہ کے قافلے میں گئے کیا اچھی نیت ہو سکتی ہے دیکھے میں دعوت اسلامیہ کے میں قافلے میں گیا میں دعوت اسلامیہ کے قافلے میں جا کر یہ خواب دیکھا تو اس سے آپ کو لگتا نہیں کہ پورفتم دور میں کسی کو یہ جذبہ ہو کہ یار واقعی یار مطلب کہ خواب میں مطلب یوں ہوا جیسے کہ ابھی تو صدیقی اکبر حبدی تعالیٰ انہوں کا یہ مائع مبارک چل رہا ہے تو اسی فیضان سنت کے اندر وہ خواب بیان ہے کہ وہ مدنی قافلے میں گئے اور ان کے وہ آپریشن کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپریشن کیا آپریشن کیا اور اس کی وہ بیماری دور کر دی اب یہ اب اس سے جا کر پوچھے گا بھائی تمہاری بیماری دور ہوئی ہے نیو ابھی تحقیق میں جائیے تو انشاءاللہ شاء آپ کو ملے گا کیونکہ ہمارے پاس تو الحمد للہ اتل مقد تحقیق ہے کہ اس کے پاس کہ اس کا ہوا اور خواب میں اس کا علاج ہو گیا ڈاکٹر کو دکھایا تھا ڈاکٹر نے دیکھا تو وہ نہیں تو یہ مطلب اسی زمانے میں لوگوں کو ساری جارتیں اور یہ آنے لگی ہیں کوئی پہلے بھی کچھ آپ کی جانتے کہ یہ تو سلسلہ بھی پرانا ہے بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد تو باقاعدہ فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے کہ احادیث سفیہ سے ثابت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے یعنی خواب کو امر عظیم جانتے ہیں اور اس کے سننے پوچھنے بتانے بیان فرمانے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے ہیں اب صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت سمورا بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پُر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے دریا فرماتے آپ کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا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 چاہیے چاہے کہ اس پر اللہ کی ہم بجا لائے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے مصنف امام احمد جیل دو صفحہ نمبر پانچ دو حدیث نمبر چھ ہزار دو سو تیئیس یہ میں نے اس لیے ساری وضاحت کر دی اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال آتا ہے تو یہ تو یہ روایتیں اس پر کیا م... بات کہیں گے خود امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کی حدیثوں کے ہم اتنے حوالے چونکتے اور پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ ان کی حدیثیں ہیں مدینہ مدینہ اور کتنی مستند حدیثی کتاب بخاری بخار خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچ بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا اور والدہ ماجدہ دعائیں کرتی کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ مستجاب و دعویٰ تھی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور والد صابے تھے نیک تھے ماں دعائیں کرتی تو عزرت ابراہیم نبی نے والے صلاح و سلام کی خواہ مزید یہی واقعی اس میں لکھا ہوا ہے اور ارشاد فرما رہے تھے آپ اپنے بیٹے کی بینائی کی واپسی کے لیے دعا مانگتی رہی ہے مبارک ہو کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کی بنا بحال فرما دی ہے جب صبح ہوئی اور دیکھا تو حضرت سعید امام بخاری الرحمت اللہ العلباری اللہ کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی اب یہ اچھی نیت کا جیسے آپ نے وہ بیان فرمایا تو اچھی نیت اب کسی کو بتا دیا جائے کہ میں ہفتہ وار اجتماع میں کیا داود اسلامی کے اور وہاں ذکر اللہ ہو رہا تھا دعائیں ہو رہی تھی اپنا ہی خواب جیسے میں نے دیکھا اب اس میں سننے والے کو وسوسہ وصا بھی تو آ سکتا نا کہ اپنی فضیلت کیوں بیان کی جائے گا مطلب ٹھیک ہے وہ ایک ترغیب ملے گی یہ چیز ہے کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو اس نے اپنی فضیلت کے لیے کہ نیت پر ہم حکم نہیں لگا سکتے اور مسلمان کو ہمیں مسلمان کی بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے کہ اپنے سورہ حجرات میں نا یا او الین عمنوج کنیبو کفی رمین ضنی انی اس ترجمہ جی میں کنزول ایمان ایمان والوں بودھ گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اب بد گمانی کی اپنے اب آپ مجھے اپنا خواب بیان کریں عمران بھائی میں نے رات کو یہ خواب دیکھا اچھا خواب ہے آپ بیان اگر کرتے ہیں اچھا خواب تو اس نے حرج کیا ہے نا کہ اچھا خواب دیکھو تو اس کو بیان کر دو یہ ماشاءاللہ نہیں یہ جو آپ نے روایت بیان فرمائی تو اس میں تو خود ہمیں روایت سے پتہ چل گیا کہ اچھا خواب ہو جسے تم پسند رکھو تو اس کو بیان کر دو اب بیان کرو اگر آپ مجھے یہ خواب بیان کر رہے ہیں میں یہ دیکھوں گا آپ اپنی فضیرت بیان کرنے کے لیے کر رہے ہیں مجھے اس میں کیا ثواب ملے گا اور اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ مطلب ہمارے بھائی یہ خواب جو بیان کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ سے نعمت کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ پر یہ نعمت اتری یہ نعمت نازل ہوئی پر اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کرم ہوا اور آپ نعمت کا چرچا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو نعمت کا چرچا کرنے کے لیے ابھی سو قسم کی جی نعمتوں کا چرچے کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو خوابی پر کیوں مطلب کہ مسئلہ ہے سارا تو آپ اپنے نعمت آپ کو ایک نعمت نصیب بھی, آپ نعمت کا چرچا کرنے کے لیے اگر میں یہ سوچتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر میں آپ کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ نعمت مطلب کا چرچا کر رہے ہیں یا مطلب کہ la کام کی وجہ سے یا آپ کا میں ماحول دیکھوں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے پر داڑھی ہے آپ کے سر پر امامے کا تاج ہے ماشاءاللہ چادر بھی آپ کے ہے آپ جیبت والا کارڈ بھی لگا رہے ہیں مدنی لباس بھی پہنتے ہیں نماز جماعت بھی ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ درود و پال بھی پڑھتے ہیں مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے آپ کو فلاں زیارت نصیب ہو رہی ہے اور اگر آپ مجھے خواب بیان کرتے ہو تو میں یہ سوچوں کہ آپ اپنی خالی خالی کی فضیلت بیان کر رہے ہو اپنا مطلب کہ وہ حقبہ کی وجہ سے آگے کر رہے ہو اس پر مجھے کتنا سباب ملے گا اور اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ یار آپ خواب سنگے ہوا یار ماشاء اس پر کتنا اللہ کا کرم ہے یار میں بھی اگر ایسا بن جاؤں تو میں بھی داری والا ہو جاؤں گا اتنا کیسے سوچے جو آپ نے اتنی باریک بات بیان کی یہ یہ اب یہ مطلب ہم عام آدمی کیسے یہ سوچا تعریلیں اس کو کہاں سے یاد رہیں گی جیسے آپ نے بیان کیا کسی نے کوئی بات خالی خوابی کے ساتھ نہیں اس کو تھوڑا سا عمومی طور پر لیں کوئی بھی عمل کوئی کرتا ہے تو اب اس کے اندر اتنا زیادہ ہم سوچیں اور یہ کریں تو ایک بہت مشکل کام ہے یہ مشکل کام کی سستی ہے اعلیٰ امام میں واضح طور پر شاد فرماتے فتح وار رضی ہے میرے بد گمانی ایک ابیس دن سے پیدا ہوتی ہے اب ہم, ہم, ہمارے اندر کی گندگی کو ہم دور کریں مجھے حسن زم کا حکم ہے جب تک کہ کوئی واضح کری نہ یعنی بالکل واضح بہت ہی واضح نشانی نہ ہو اس وقت تک مطلب میں کسی کے بارے میں کیوں بدگمانی کروں تو جب بدگمانی کی مجھے شران اجازت ہی نہیں اور جبکہ اگلے کا حال بھی مناسب ہے اس کے ناصب ہے اور نیک حال ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کے متعلق بدگمانی کرنے کی شاعب کی تعبیر خواب بیان اچھے خواب بیان کرنے چاہیے بلکہ میرے پاس دعوت اسلامی کی ایسی ایسی بہاریں ہیں خود ہمارے مطلب کہ ہند بغدادی کے جو نگران ہیں ہند کی بارہ کابین ہے ہند بغدادی کے جو نگران ہیں جو الحمدللہ للہ ابھی پچھلے دنوں مندی چیلنمین کا بیان بھی آیا تھا ان کا باقاعدہ ان کی تو راؤد اسلامی میں جو آمد ہے وہ آمد خواب ہے تو اچھا پھر ایک تو یہ نا کہ مطلب میں نے آپ اپنے بارے میں خواب دے گا اب آپ میرے بارے میں خواب دے گا اور ان کو بیان کر کے تو اس کا کیا ہے ہے جیسے لوگ امیر علیہ سنت کو خواب کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کے بارے میں تو خواب دیکھتے ہیں آپ نے کبھی امیر علیہ سنت سے اپنا خواب ہی سنا ہوگا بات بیان کرتے کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب میں یہ یہ چیزیں نظر آئیں اب میں نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا اور مجھے میرے پیر صاحب یا میرے لہجہ کوئی بھی بزرگ خواب میں نظر آتے ہیں تو اب مجھ سے کیسے رہ جائے گا یار میرے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میرے پیر کو مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نواز رہے ہیں تو کبھی میں نے اپنے پیر صاحب کو گوشت کی برکتوں میں دیکھا تو کبھی میں نے پیر کو یہاں دیکھا یا کسی بھی مطلب والدین کو دن بھر آپ اپنے والد صاحب کو دیکھیں آپ اپنے والد صاحب کو دیکھیں میری والدہ دنیا سے چلی گئی ٹھیک ہے میری ماں دنیا سے چلی گئی اپنی ماں کو دنیا بعد میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں فلا فلا مقام پر ہے ماشاء اللہ یہ تو میں سب تو بیان کو بیان کروں گا نا میں نے اپنی ماں کو اچھے حال میں دیکھا بلکہ اس کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے کہ مردہ جو حال اپنا بیان کرے اچھا حال بیان کرے یا برا بیان کرے تو وہ ویسا ہی ہوتا ہے تو اگر اچھا حال بیان کیا ہے تو اس کی یہی ہے کہ وہ اس پر ہم یقین رکھیں گے کہ ہی تو جائے درست دلست دلست ہے. میں اپنے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو سندر یا فرمائے ماشاء اللہ حیات ہیں اب میں اپنے والی صاحب کو کا خواب دیکھتا ہوں ماشاء اللہ ان کو ایک اچھے انداز میں دیکھتا ہوں تو میں بتاؤں گا نہیں الحمد میرے والی صاحب کو میں نے وہ دیکھا تو اس میں کیا حالت ہے اب تو کوئی لگتا نہیں ہے اگر کوئی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے اپنا تو وہ اس کے اوپر وبا لے نا کیونکہ اس کے بارے میں بھی یہاں وضاحت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو جھوٹا خواب بیان کرے اسے بروز قیامت جو کے دو دانوں میں گاٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی اور وہ ہرگیز گاٹھ نہیں لگا پائے گا تو اب وہ جھوٹا خواب جو بیان کرے یہ خوابوں کی تعبیر ہے یہ آپ کا سلسلہ ہے تو خواب سچا بیان کرے جھوٹا خواب بیان نہ کرے اور کوئی سچا خواب بیان کرتا اور اس میں کوئی ایسی برکت بیان کرتا ہے فضیلت بیان کرتا ہے تو ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے آپ نے جو یہ مواد بیان فرمایا یہ فیضان سنت صفحہ 141, 141, 141 سے ون سے کافی اس میں بہت مواد ہے اور بہت وسوسوں کی کاٹ ہے اس کے اندر جزاک اللہ میرے مدری چینل کے ناظرین آپ نے خواب بیان کرنے کے حوالے سے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 اور بلا وجہ کی ایک عجیب و غریب قسم کی بعض اوقات باتیں سننے کو آپ کو ملتی ہوں گی تو جب آپ کے پاس درست علم ہوگا تو انشاءاللہ شاء ان وسوسوں سے بچنے میں بھی آپ کامیاب ہو سکیں گے آپ سفر کر لے گا؟ لیں گے ہاں ہاں کافلوں میں سفر <سطور> <laughs> کر لے اجتماع میں آئے ایک بات ہے جس کو وسوسے سے آتے ہیں کبھی اس کو اچھا خواب جائے ہاتھ میں نہیں آئے گا اس سے میں خواب نہیں بجن کر دوں گا ارے نہیں خواب ہوتا تو کیا دے گا تو برا خواب دیکھا تو بولتا ہے نہیں بولتا جنہیں بتاؤ یہ سب کیا ہوگا کیا خواب دیکھے گا وہ دوسروں کو منع کرتے نہیں دے گا صبح اٹھتے منہ ہاتھ میں دھوئے گا پہلے خواب وہ ڈھونڈے گا بند ہاتھ ہی ڈھونڈے گا ملے تو ملے گا خواب بھائی بلکہ یہاں تک یہ دیکھا گیا کہ ایک سے خواب بیان کیا حالانکہ یہ بات ہے کہ ہر ایک کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے لیکن بیان کیا اب اس نے جو ہے نا موڈ لی دیا مزہ نہیں آیا کوئی پذیرائی نہیں ہوئی تو اب دوسرے کو بیان کریں گے کہ یار یہ صحیح آدمی لیے اس سے پوچھتے ہیں اب جس نے صحیح بیان کیا نا تو اسی پر جو ہے ہمارا اعتماد ہے نہیں اس نے صحیح بیان کیا حالانکہ ریسپونس میں جی ریسپونس یہ تو خیر آپ نے جو ہے کوئی ایسی بات ویسے ہی ہم سب کو کرنے کے لیے آ جائے تو وہ oh, بے چارے اتنی امیدیں لے, لے کر آیا کہ اپنا خواب بیان کرو دو تو اچھے جملے بولے گا اور اچھا, اچھا میں لگ جائے اس کا تو منہ ہو جائے گا یار آئندہ کبھی اس کو اس کا بھی خواب نظر آئے نا یہ خود بھی کو اچھے کام نظر آئے اگلا لوگوں کو بتاؤں گا یار یہ میرے کو منہ ہی نہیں دیتا ہے تو منہ تو دینا چاہیے نا اچھا اچھی نیتوں کے ساتھ دل جوئی کی نیت کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر اچھی نیت ہے تو ثباب ملے گا البتہ ثوباب پر نظر رکھیں حسن زن کے پیکر بنے اور یہ مدنی پھول اپنے پیشے نظر رکھیں میرے مدنی طرح کے ناظرین حسن زن میں کوئی شر نہیں بد گمانی میں کوئی خیر نہیں یہ مدنی پھول اپنی گرے سے باندھ لیں حسن زن میں کوئی شر نہیں ہے آپ اس نے زندہ اگلا غلطی کرگے آپ اس نے زندہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ شاء اللہ بدگمانی کوئی خیر نہیں اگر آپ سکون چاہتے ہیں نا سکون رات حسن زن کو اختیار کر لیں بدگمانی سے باہر آ جائیں کسی کے بارے بدگمانی آتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے کبھی اپنے بارے میں ہم بدگمانی کرتے کبھی کسی اور شہر میں بدگمانی کی دنیا سے باہر آ کر اللہ تعالیٰ ہمیں حسن زن کا فیکر بنائے اتنی پیاری بات ہے اس میں کہ وہ حضرت عیسہ رح اللہ نبین تو سلام نے کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا خلاصہ مجھے یاد ہے اسی صفحے پر انہی آگے اسی, انہی اسی مضمون میں ہے یہ خواب کی تو اس نے کہا کہ اللہ مطلب اللہ کی قسم میں نے قسم کھا کر کے اسے میں نے چوری نہیں کی آپ نے فرمایا اس کی طرف سے قسم کھائی نے فرمایا پھر فر مجھے میری آنکھوں نے دھوکا دیا اللہ کے خود دیکھا دیکھا ہے لیکن بس وہ اگلا قسم لے رہے نا تو ابھی بالکل ہم اس نے زنگ فیکر بن جائیں بہت مزہ آئے گا اس کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے ماحول میں بالکل رچ بچ جائیں امیر سنت کے اگر آپ مرید نہیں ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں امیل سنت کے مرید بن جائیں امیل سنت اعلی حضرت کے دامن میں دیتے ہیں اعلی حضرت کے دامن میں پاک کے دامن میں دیتے ہیں پاک کے دامن میں وہ شہنشاہ ولایت مولا مشاہ شیر خدا کر رہ ملا تعالیٰ وزل قریب دامن میں دے دیتے ہیں اور ہم لوگ اس طرح ہماری نسبت کیسے کسی بارگاہوں سے ہوتی ہوئی طریقت کی راہ میں ہم آ جاتے ہیں اللہ عمل کے توحفے کا سفر کافی وقت ہمارا گزر گیا اسلام بھائیوں نے بتانا شروع کر دیا کہ سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے چند کالز لے لیں پھر آخر میں ایک اور بھی سوال ان آپ سے پیش کروں گا اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد اللہ محمد السلام علیکم میرا نام محمد عمر ہراری ہے مرکز کل لاہور سے بات کر رہا ہوں ساوت اسلامی سے میرا تعلق ہی ہے الحمدللہ ایک دو مرتبہ مجھے خواب میں ایسے میں نے دیکھا ہے کہ جیسے میں جانور ذبح کر رہا ہوں جانور ذبح کرنے میں کچھ انجانا سا خوف تو محسوس ہوتا ہے ایک خواب مشکل لگتا ہے لیکن پھر میرا یہ اسکوپ سے میں غلبہ پا لیتا ہوں اور میں آسانی سے جانور کرتا ہوں مطلب ایک دو تین جانور میں نے اس طرح خواب میں دیکھا کہ میں نے زبا کیا عمر بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے اپنے کال کی اور جو خواب بیان کیا تو اس کی تعبیر میں تندی ہے نافرمانی فرمانی اور ظلم کی طرف اشارہ ہے اب اس میں میں آپ کو نیکی کی دعوت پیش کروں گا کہ آپ از خود اپنا محاسبہ فرما لیں کہ کہیں نافرمانی فرمانی میں مبتلا تو نہیں کسی بھی طرح کے گناہ میں کوئی بھی بدہ عملی میں اگر ایسا آپ پاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع کریں جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدعی ماحول سے بھی آپ کا آنا جانا ہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے واقف ہیں اس کو مزید مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اور اس میں مزید رچ بس جائیں مدنی انعامات پر عمل کریں انشاءاللہ شاء گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا مزید جذبہ بھی ملے گا اور انشاءاللہ شاء اس کا موقع بھی ہاتھ آئے گا ظلم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو عرض کیا تو امیر اہل سمڈا دامود برکات ملاحالیہ کے طالبان بیان کا تحریری گلدستہ ہے ظلم کا انجام صحرہ مدینہ اجتماع میں بیان ہوا تھا بہت ہی پیارا اور لاجواب بیان ہے کہ جس کو سن کر پڑھ کر اس طرح کے بہاریں بھی سننے کو آئیں کہ کئی ظالم لوگ جو ظلم کیا کرتے تھے کسی بھی صورت میں انہوں نے اپنے اس برے فعل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں رجوع کر لیا ظلم خالی یہی نہیں کہ کسی کو قتل کر دیا تو ہی ظلم ہے کسی کو مار دیا تو ہی ظلم ہے ظلم کا مفو بہت وسیع ہے نہ صرف ہمارے یہ اسلامی بھائی بلکہ مدری چینل کے دیگر ناظرین بھی یہ رسالہ مکتبت المدینہ سے حاصل کریں ظلم کا انجام بیان کا کیسر بھی حاصل کریں اس کو سنیں انشاءاللہ شاء بہت فائدہ ہوگا آپ نے ایک بات کیا نام دیں گے ان کا نام عمر عمر بھائی کو آپ نے جیسے کہا کہ آپ کا داؤد اسلامی کے ماحول میں آنا جانا ہے تو جانا نہ جانے آنا آنا رکھے جانا نہیں ہونا چاہیے وہ آ گئے آ گئے پورے پورے داخل ہو جائے ہاں وہ آنا ہی ہے ماحول میں آ جائیں جانا نہیں ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الگ حبیب السلام علیکم شکیل احمد بات کر رہا ہوں میرے خواب یہ ہے کہ میں نے جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا ہے جس چاند کی روشنی سے ہمارا گھر پورا روشن ہے اور اس ٹائم چاند کی کوئی بیٹ تھی نہیں دی نکل نکلنی تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ میرے گھر میں اتنی روشنی چاند کی ہے بچت کتابیں شکیل احمد بھائی اپنے کال کی جزاک اللہ آپ نے جو خواب بیان کیا اس کی تعبیر اچھی ہے آپ کے کاموں میں آپ کو کامیابی ملے گی بالخصوص اگر کوئی ایسا کام آپ کو درپیش ہے آپ ان دنوں جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں کسی ایسے معاملے میں آپ کوشش کر رہے تھے کہ جس کا تعلق کسی حکومتی ادارے سے ہے تو اللہ اس میں جو بھی آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کریں اور اس شکر کی نعمت کے پانے پر اچھی اچھی نیتیں بھی کریں ان شاء اللہ دنوں دنیا کی گریشمار بھلائی آپ کے ہاتھ آئیں گی تین دن کافرے کی نیت نہ کرا لیں کم از کم سبحان اللہ کیا بات ہے یہ جس طرف اشارہ ہے یہ کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ شاید کئی ماہ صرف ہو جاتے ہیں اور کام نہیں ہو پاتے اٹکے ہوئے ہوتے ہیں تین دن کافلے کی نیت کریں تین दिन کافلے سبحان اللہ اگر ہمارا ایسا ہو جائے کہ جن کی جن کا خواب یہ جن کا سوال آ کیونکہ ایک خواب کی تعبیر مل رہی ہے اس کو تو اس شکرانے میں گیا میرا سوال اتنے سوال آپ کو آتے ہوں گے اور ان میں سے بعض سوال منتخب ہوتے ہوں گے اور مدنی چینل پر یہ دنیا سنتی ہوگی خدا پال پر اسلامی موجود رہتے ہیں تو وہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اب ان کا خواب جب آ گیا ان کو پتہ چلا کہ جب رحمت اللہ صاحب کو آ گیا خواب عرفان بھائی نے آ گئے دو تین اور اسلام بھائی عمر بھائی آ گئے تو یہ نہیں تھا کہ آ تو اس شکرانے میں بھی کم از کم تین دن کا ایک مدنی قافلہ انشاءاللہ اور اس جگہ ہونے والے ہفتہ اور اجتیما میں کم از کم بارہ رات بارہویں والے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے تو پھر کم از کم بارہ رات وہ اپنے شہر میں ہونے والے داوت اسلامی کا ہفتہ اور میں شرکت کی نیت کر لیں گے الحمد للہ نیت کریں گے سفر کریں گے تو ثواب بھی ملے گا ان مزید مرادیں بھی پوری ہیں ان اگلی کال سنتے ہیں صلو علی علی اللہ تعالی ہی میرا نام عبدالرحمان اطاری ہے میں صبح بلوچستان کے ضلع جعفرآباد شہر سبرپور سے یاد کر رہا ہوں عبدالرحمان اتاری میرا خواب یہ ہے کہ میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر پہ تھا تو جب مدنی اور کام کا ہوا تو اس کے بعد جب وکپا آرام ہوا تو آرام میں میں نے یہ باب دیکھا کہ میرا کوئی ملازم ہے میں پور سرکاری دفاتر میں کام کرتا ہوں تو اس میں میرا کوئی ملازم ہے جو پانی کے چور سے کھڑا ہوا ہے یعنی پانی کے چور نما ہے کھڑا تو وہاں پہ مجھے مچھلی نظر آئی تو میں نے اپنے ملازم کو کہا اور اس کو پکڑو تو اس میں مچھلی پکڑ کر, کر مجھے دے دی تو کیونکہ میں کچھ شہر سے باہر تھا تو اس وقت مجھے ڈبل بارہ والے بھی نظر آ گئے تو نے کہا کہ یہ بیری بھی آپ بیڑ بھی لے لیں تو میں نے کہا یہ بیڑ جو ہے خراب ہے میں گھر لئی نہیں لے جا سکتا انہوں نے کہا لیٹ ہونے بہتر ہے میں نے بیر دیکھے تو بیڑھ وہ خراب سے نہ رہے انہوں نے اِس کیا تو میں نے دو چار دیر اٹھا ٹھیک میں نے کھا لیے لیکن مجھے وہ پسند نہیں آئے میں نے ان کو کہا کہ میں نہیں لوں گا یہ میرے خواب دوسرا میرا خوابیہ ہے کہ میری سسٹر رہتی ہے کسی گاؤں میں تو انہوں نے رات کو بھی اور دن کو بھی جب وہ سوچے تو خواب مسلسل بار بار کو آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سمیت پانی دیکھ رہی ہے اور سمندر دیکھ رہے اس میں ڈوب رہی ہے یہ میرے دو خواب ہیں جب مہربانی کر کے ان کی تعداد بتا دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پوچھنے والے دو دو خواب ایک ساتھ بیان کر دیتے ہیں جی عبد بھائی بلوچستان کے کسی شہر سے آپ نے کال کی تھی جزاک اللہ جو آپ نے پہلا خواب بیان کیا وہ بے رب سا خواب ہے دراصل خواب کی تعبیر کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم جو ہے وہ مراد لیا جا سکتا ہو ملازم کو دیکھا پھر دیر کے حوالے سے آپ نے بیان کیا تو چونکہ وہ بے ربت ہے تو اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکتی جہاں کہ آپ نے دوسرا خواب بیان کیا اپنی ہمشیرہ کا اس کی تعبیر کاموں میں دشواری سے ہے ان کو کاموں میں دشواری درپیش ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ عملی طور پر ایسا ہو بھی رہا ہو اللہ خبارک بالا کہ بارگاہ میں کاموں میں آسانی کے لیے دعا کیجیے اور راہ خدا زفل میں کچھ صدقہ بھی کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ اسفضل آسانی ہوگی بلکہ غالباً شجرائے اتاریہ میں بھی اس طرح کا وظیفہ ہے دو کاموں میں دشواری, دشواری سے بچنے کے وظیفے ہیں اور جو غم اور پریشانی کا آپ نے اشارہ کیا تو جو ابتدا ہم نے جو دو وظیفے بیان کیے ہیں ان کا بھی اگر یہ ورد کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بے جاؤ منصورے میں ویسے بے شمار ہو رہا تھا مزاح ماشاء اللہ اللہ اللہ نے چاہا تو بہت مدینہ مدینہ ہو جائے ان شاء ایک آخری کال جو ہے وہ لے لیتے ہیں صلو علی الحبیب اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میرا نام ارشد ہے تو میں انگلینڈ میں رہتا ہوں وہ اصل میں اور میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں ہوں اور میںاؤڈلی وہ دیا غالباً کال میں کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا جس کی وجہ سے یہ یہ تھی ریکارڈیڈ لیکن کچھ ایڈیٹنگ میں پرابلم ہو گیا مفہوم جو ہے وہ Uh, میں نے معلوم کیا تھا انگلینڈ سے جو کال کی آصف سجاد بھائی نے تو انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور حیرت کے بعد یہ دیکھی کہ اچانک ان کی نظر پڑی تو سامنے پرانے مجید کے کچھ اور آپ تھے جیسے کہ انہوں نے بیان بھی کیا اور آواز سے بھی لگ رہا تھا کہ یہ بہت یقیناً گھبرا گئے اور مدیری چراہ کے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نہ جانے کیسا خواب ہے لیکن خواب کی تعبیر کے علم کی ایک عجیب جو ہے وہ کیفیت ہے کہ بظاہر خواب کیسا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بعض اوقات بہت, بہت الٹ ہوتی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کا کوئی لڑکا حافظ قرآن ہوگا یا علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو بظاہر خواب بہت عجیب سا ہے لیکن تعبیر کے حوالے سے جو کچھ علماء کرام نے نشاد فرمائے وہ بہت اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کیجیے اور عملی کوشش بھی کیجیے کہ جو تعبیر کے اندر بیان کیا جاتا ہے تو وہ ضنی ہوتا ہے ہمیں عملی طور پر بھی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے جیسا کہ وظاہر وغیرہ آپ کو بتائے جاتے ہیں تو جہاں پر آپ کو تعبیر بیان کی گئی وہاں پر وظاعث کو اپنانا اور عملی کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے وہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ آخر میں ایک بات کہ جیسے یہ سنا تو اب سننے کے بعد بھالو قد ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خوابوں کی دنیا میں رہ جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ خواب دیکھنا تو ظاہر ہے کہ ہمارے اس میں بس میں نہیں ہے خواب دیکھتے ہیں تعبیر بھی سنتے بیان ہوتی ہے یہ بال ہوتے ہیں کہ وہ محاورہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاموں کی دنیا میں رہتے ہیں اور بس وہ ایک وہ لطیفہ بھی کسی نے سنایا تھا خوشتبری کی طور پر ایک شخص تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور تاج لگایا ہوا ہے اور ایسی خالی خالی کسی کو یوں احکامات دے رہا ہے کچھ اس طرح کر رہا ہے جیسے کسی کو کچھ کہہ رہا ہے کچھ شخص پاس سے گزرا تو اس کو بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا تم بولا کہ یہ اصل میں کچھ نفسیاتی مریض ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں تاج لگایا ہوا ہے اور یہ سارے لوگ میری رائے ہیں کسی کو حکم دے رہا ہوتا ہے کہ پانی لے کر آؤ کسی کو حکم دے رہا ہوتا ہے کہ یوں کرو تو یہ اپنے اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتا ہے جب کہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تو یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ بال لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ جاگتے ہوئے بھی گویا کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کریں <laughs> کرے کیا بےچارا اس کو نہیں اس کے بعد خواب تو, خواب تو سستا ہے نا مہنگائی کے دور میں تو بدا, <laughs> خواب دیکھ لو خوابی میں جاتے, خوابی میں کچھ کھاتے ہی لیتے وہ اتنے مہنگائی کے دور میں آتی ہے کیا, کیا لے گا کیا جائے گا تو اب بیچارا بعض ہوتے ہیں جو خوابوں کی دنیا میں رہ کر چاہتے تھے کہ میں یوں بھی ہو جاؤں یو بھی ہو جاؤں لیکن جد و जहद کیا ان کے اندر انصر نہیں ہوتا وہ ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جد و جہد اور عموماً خوابوں کی دنیا اسی انہی لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جو وہ مطلب شیخ چلی کے خواب جس کو بولتے ہیں وہ شیخ چلی بننے کی تمنا تو بہت ہوتی ہے کہ یوں بھی ہو جاؤں گا یوں بھی ہو جاؤں یوں بھی ہو جاؤں لیکن وہ کام کرنے کے لیے اب جس کو بہت ساری تمنا ہوتی ہے تو اس کو کہو بھائی دس آٹھ بجے کر سے نکلو اب وہ نکلتا ہے بارہ ایک بجے تو وہ خواب ہی دیکھتا رہے گا زیادہ خواب دیکھ لیجیے تین گھنٹے گا تو لیکن آپ نے کہا نا فجر کے بعد سے خواب کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے فجر سے پہلے کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے اب جو دن کوئی خواب دیکھتا ہوگا تو وہ دیکھتا ہوگا کیا کرے بیچارہ ٹیسٹوں کے لیے آپ عملی اقدامات عمل لینے چاہیے اور کوئی اچھی کیفیت میں رہنا چاہیے اچھی عادتوں میں رہنا چاہیے اور جد و جہد کرنی چاہیے اسطباب کا استعمال کرنا چاہیے اللہ تعالی بس ہماری دنیا اور بہتر بنائے اور ہمیں شر, شر فکروں سے بچا کر رکھے عام سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا انشاءاللہ شاء جو خواب باقی رہ گئے کوشش کریں گے کہ آئندہ سلسلے میں اس کو شامل کر لیا جائے چند اعلانات جو ہے وہ آپ سماج فرما لیں انشاءاللہ شاء یہی سلسلہ نشر مقرر کے طور پر برو جمعہ رات گیارہ بجے مدری چینل پر نشر کیا جائے گا خصوصی نشریات یو کے اور یورپ کے ممالک کے لیے سلسلہ روحانی علاج براہ راست آج رات بارہ بج کر تیس منٹ پر مدری چینل پر نشر کیا جائے گا اس کو بھی آپ ملاح کیجیے بیرونے ملک کے اسلامی بھائی جو کال کرنا چاہیں روحانی علاج کے حوالے سے تو ڈبل اس کے بعد نمبر ہے 021 ٹو ون اور جو اندرون ملک سے کال کرتے ہیں تو ان کے لیے شروع کا جو ڈبل ہے یہ کول لگانے کی حاجت نہیں اسی طرح ایک کوڈ دعود اسلامی کے مجلس داول استعل سنت کی طرف سے سروس ہے ڈبل گھنٹے 24 گھنٹے شرعی رہنمائی کے لیے اس کا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیجئے زیرو ٹو ون بیرون ملک سے کال کرنے والے اسلام بائی ابتداء میں ڈبل کا اضافہ کر لیں آپ ہمارے سلسلوں کے بارے میں فیڈ بیک اس ایڈریس پر دے سکتے ہیں فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ مدنی خوابوں کی تعبیریں جو آپ کو کال کے ذریعے یہاں پر ہم سلسلے میں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 ان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمد الحمدللہ رب العالمین والسلام یا رحم المین یار ہم سب کے گناہوں کو مر فرما اللہ ہماری مغفرت فرما دنیا آخرت کی زدت اور رسوائی سے زوال نعمت سے بچا یا اللہ دنیا آخرت میں ہمارے لیے برکت بھلائی شرف اتنوں آفیت، آفیت اور بھلائی عطا فرما شروع وطنوں سے بچافیت معافیت اور عافیت نصیب فرما بیماریاں پریشانیاں قرض داریاں گھلونا چاہیے سب دور فرما امیر سنت مشاقل کا سایہ ماں باپ کا سایہ ہمارے سرو دراز فرما دے یا اللہ دعوت اسلامی کو مدی چین کو نظر بد سے بچا یا اللہ ہم سب کو دنیا کی برکت فرما. صلی اللہ حبیب اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگامیں تجھ پہ جگامی اے دعوت اس تیری ہو اے دعوت تیری دھوبتی ہو اے دعوت اس نامی تیری دھوبتی ہو